شہید اسلام خالق و کلی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق وَلَا تَحَسَبَنَّ اللَّذِينَ خیات شہداء کا بیان فرمایا جن کے بارے میں تم پریشان ہو رہے ہو کہ ہے مر گئے مر گئے وہ نہیں مرے تم مر گئے ہو وہ نہیں مرے تم مر گئے ہو ٹھیک ہے نا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے وہ خود بھی زندہ ہوتا ہے قوم بھی ان کے سبب سے ترقی پاتی ہے تم مرے ہوئے ہو تمہارا نام و نشان مٹ رہا ہے باستو کی وجہ سے کم موت امن قوم ان کو کم مات قومن و ما مات اتمکار ہوم قومن و ہوم فننا کم واتی بہت سے لوگ مر جاتے ہیں لیکن ان کے مکارم نہیں مرتے ان کے مکارم نہیں مرتے اب یہ شہداء ہیں شہید ہو گئے ہیں لیکن ان کے کارناموں نے ان کو زندہ رکھا ہے یا نہیں رکھا اور بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں لیکن فدو ہیں اول درجے کے ہیں آ بے وقوع ان کی زندگی کا ہے موت سے بھی بدتر ہے وہ مر جاتے تو اچھا تھا الو کے پٹھے یہ منافق ہی کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یاری کم ہے انگریزوں کے فضلہ خار ہے ہاں فضلہ خوار ایسے لوگ مر جائیں تو اچھا نہیں ہے یہ بھی زندگی ہے مسلمان ہو کے انگریزوں کے فضلہ خوار بنے ولاحسبندین حیات شہدا اور نگمان کر تو ان لوگوں کو جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں اندر مردہ مردہ نہیں ہیں بل ہم آیا یہ ہم کا لازمبتدہ معذوف ہے بل کے وہ زندہ ہیں نزدیک رب اپنے کے یورزا کون رس کیے جاتے ہیں نعمت نمبر یورزاقون کے نیچے کیا لکھنا ہے نعمت نمبر ایک لیے جاتے ہیں وہ شہیدوں کو اللہ کی طرف سے رسک ملتا ہے بیشتی فار نعمت نمبر دو خوش ہونے والے ساتھ اس چیز کے کہ دیا ان کو اللہ نے اپنے فاضل سے دیا ان کو اللہ نے اپنے فاضل سے اس کے نیچے لکھو درجات قرب اللہ تعالیٰ ان کو درجات قرب نصیب فرماتے ہیں یہ دعا مانگتے ہو نا کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعا مانگتے ہو نا کہ اللہ اپنا قرب نصیب فرمائے ان کو دیا نہیں تو ان کو درجات قرب حاصل ہاں ہے وہ یس تب شیروں نعمت نمبر تین اب دیکھو یہ جی شہید ہمارے ساتھ سوئے ہوئے ہیں ان کو درجات قرب نصیب ہیں یا نہیں ہیں اللہ کا فضل ہے اور ہماری طرف سے بھی خوش ہیں بھائی اب شرون نب اللہ علامیہ جو ابھی شہید نہیں ہوئے لاحق نہیں ہوئے تو ہماری طرف سے بھی کہیں خوش ہیں کہ مول منظور پڑھا رہا ترجمہ یہ ساتھی پڑھ رہے ہیں ہماری یہ مجلس برگا پر رونق ہے اپنی طرف سے بھی کوئی ہماری طرف سے بھی کہیں خوش تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ شہید اسلام کو خواب میں دیکھا ان کے بیٹے مول عتیق الرحمٰن کے کہ حضرت وہاں دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں میں نے پوچھا حضرت کیوں کھڑے ہو اور میں جو کہنے کے کہ مولی منظور آ رہا ہے تفسیر پڑھیں کے ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو تو تمہارے لیے شہید استقبال کرتے ہیں میں آیا تم لوگ بھی ساتھ تھے طلبہ بھی ساتھ تھے تو حضرت استقبال کیا مجھے ادھر بٹھایا چوکی پہ پھر دعا کی پھر میں اچھا میں جا رہا ہوں تم پڑھاؤ تو اپنے انعامات پہ بھی خوش ہوتے ہیں ہماری طرف سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی دین کا اچھا کام کر رہے ہیں اب بات ہی سمجھ نہیں دیکھو و یست یہ نعمت نمبر کتنی ہے جی تین اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے بلّہ دین کے نیچے مان لکھو ان لوگوں کی طرف سے اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو نہیں لاحق ساتھ ان کے من خال پہ پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کے ساتھ لاحق ہیں تو مر گئے ہم ہم پیچھے رہ گئے نا تو ہم آج سو خوش ہوتے ہیں کہ یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں ہمارے طریقے کے پہ چلے جا رہے ہیں اور پھر ان کو بھی شہادت ملی تو ان کا ہمارا مقام بھی پا لیں گے جو نہیں لہق کوئی ساتھ ان کے پیچھے رہ گئے ہیں وہ کیسے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ علیہم کہ نہیں خوف ان کے بنا و کمناک ہوں گے کیونکہ ہمارے طریقے پہ چلے جا رہے ہیں اب آ گیا نا شرون <تصفح> بے نعمت من اللہ سبب بسرت اپنے انعامات میں بھی خوش ہیں اور دوسرے پترا سے بھی کہیں خوش ہیں اس کا سبب کیا ہے سبب نصرت خوش ہوتے ہیں ساتھ نعمت اللہ کے اور فضل یہ خوشی کا سبب کیا ہے جی اللہ کی نعمت اور اللہ کا کیا فضل اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالی مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جس طرح ہمارا اجر نہیں ضائع کیا یہ بعد والے بھی آئیں گے تو ان کا جر بھی ضائع نہیں ہوگا اب بات آ گئی سمجھ تو یاستاب یاست لکھا ہے صباب نسرت خوش ہوتے ہیں ساتھ نعمت اللہ کے اور فضل کے اور ساتھ اس بات کے کہ بے شک اللہ تعالی نہیں ضائع کرتے مومنین کا سمجھ ٹھیک ہے جی اور فرمائیے میرے عزیز ایک بات سنیے صحابہ کرام کو عہد کے اندر بظاہر کیا ہوئی شکست ہوئی حقیقت میں شکست نہیں ہوتی مومن کو بظاہر ہوتی ہے بظاہر شکست ہوئی مغموم ہوئے زخمی ہوئے ستر صحابہ ہیں شہید ہیں لیکن اس کے باوجود میرے آقا اعلان کرتے ہیں کہ ابو سفیان کا تعاقب کرنا ہے اسی وقت <laughs> اعلان کرتا ہے کہ ابو سفیان کا کیا تعاون کرتا ہے کوئی ڈھیلے ڈھالے آدمی ہوتے تو جواب دے دیتے واہ جی واہ شکست کردہ ہیں زخمی پڑے ہوئے ہیں شہید تو تعاقب کرنا ہے ان کا جو ہمیں شکست دے کے جا رہے ہیں لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کی جان پروشی میں کہ حضرت کے ساتھ چل پڑتے ہیں اسی وقت تعاقب کرو ابو سفیان کا حضرت بھی صاحبہ کرام پیچھا کرتے ہیں ان کا شہید ہیں زخمی ہیں ذات پیچھا کرتے ہیں اور آٹھ میل تک پیچھا کیا انہوں نے ابو یعنی سفیان میں روپ بیٹھ گیا اس بات کا اللہ نے روب بجلا دیا اس نل کی فی قلوب اللہ دین کا پڑھا ابھی تو ہمرا اور اسد کے مقام پہ, پہ پہنچے کہاں پہنچے امرا الاسد کے مقام پہ پہنچے اور ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا کہ میرا تعلق کر رہے ہیں ایک قافلہ آ رہا تھا عبد القیش کا تجارتی قافلہ کافر تھے وہ عبد القیص کا تجارتی قافلہ ملا ابو سفیان کو اس نے پیسے دیے ان کو کہ یہ میاں پیسے ہیں تمہیں نام تم وہاں جا کے مسلمانوں کے دل میں روب ڈالو جو ہمرا الاسد میں ہے نہ وہاں کیا ڈالو روب ڈالو اس بات کا کہ ابو سفیان آ رہا ہے بڑا لشکر لے کے مکے والے آ رہے ہیں تاکہ بھاگ جائیں انہوں نے آ کے ڈرایا دھمکایا لیکن صحابہ پہ کوئی اثر نہیں ہوا اللہ پہ تو گیا کیا خدا کی قدرت وہاں ایک اور تجارتی کافا گزرا حضور نے ان سے مال خرید کیا اور اللہ تعالیٰ نے تجارت میں نفع بھی دیا تو یہ ہے نا اللہ زی نست لکھ لو قصہ غزبہ ہم راؤل اسد غزواں ہم کا قصہ ہے یہ قصہ غزہ ہم الاسد جو کہ مدینہ سے آٹھ میل پر ہے قصہ غزوہ ہمراہ الاسد جو کہ مدینہ سے آٹھ میل پر ہے اس کا قصہ ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ واقع کیا ہے بدر سغرا کا یہ جو آیتیں آ رہی ہیں نا تو بعض مفسرین کا کہتے ہیں کہ اگلی آیتیں کس کے بارے میں ہیں بدر سغراء کے بارے میں بدر شہرا یہ ہے کہ جب ابو سفیان جانے لگا نا تو پہلے میں نے کہا اس نے اعلان کیا تھا کہ اے محمد ایندہ سال ہماری تمہاری جنگ کہاں ہوگی بدر کے اندر ہوگی تو دوسرا سال جب آیا نا سنچار ہجری تو حضور بدر پہ, پہ پہنچ گئے لیکن ابو سفیان کو ہمت نہ ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں بدر شہرا تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ آئے کس کے بارے میں ہیں بادر سغرا کے بارے میں وہ ایک سال بعد میں ہوا لیکن میں کیوں بہرا تو غزہ ہمراول اس لیے کہ بخاری جلد دو صفحہ پانچ سو چراسی میں ہے ہماری امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد کون سا غزوہ ہے ہمرال اسعد ہے تو یہ تائید ہے ہمارے لیے اس لیے میں تو غزبہ ہمراؤل اسد پہ چشمہ کر رہا ہوں بعض مفسرین کون سا غذبہ مراد لیتے ہیں یہ بدرے تو راہ بھائی سمجھ رہے ہو میری بات نہیں غور کیا اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم کچھ پریشان بیٹھے ہوئے ہو اب قرآن پڑھنے والے تم پریشان ہو تو پریشان وہ ہوتے ہیں جو قرآن کی پناہ سے باہر ہو تم نہ پریشان ہو ٹھیک ہے ہوشیار ہو یا نہیں تو یہ جو آتے ہیں کس کے بارے میں ہم چسپان کر رہے ہیں غذبہ ہمراہ اساد بخاری کی دلیل ہے جلد دو صفحہ سو چوراسی امی عائشہ فرماتی ہیں اور بعض حضرات اس کو کس پہ جسمان کرتے ہیں غزوہ بہادر سہرا جو عہد کے ایک سال بعد ہوا تھا حضور تشریف لے گئے تھے لیکن اب سفیان نہیں آیا تھا وہاں بھی حضور نے کوئی تجارت کی تھی اب دیکھو جی اللہ دی نستجابو مومن وہ ہیں یہ بشارت بھی ہے مومنین کے لیے مومن وہ ہیں جنہوں نے کہا مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا بعد اس کے کہ پہنچے ان کو زخم اب زخموں کے بعد پھر کون سا غذبہ معلوم ہوتا ہے وہی ہے نا امراء ایسا زخموں کے بعد ہے بعد کے پہنچے ان کو زخم للذین دین اسلوم واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک کام کی ان میں سے اور التکو اختار کے عظیم ہے اللہ دین کال الحم اللہ استقامت مومنین مومن وہ ہیں کہ کہا تھا ان کو لوگوں نے لی چی لکھو عبد القیس کا قبیلہ میں نے کہا کہ ابو سفیان نے کس کو دیا تھا عبد القیش کے قبیلے والے لوگ آ رہے تھے ان کو پیسے دیے کہ مسلمانوں کو کیا کرو ڈراؤ تھم تو ناز سے مراد وہی ہیں عبد القیس کے قبیلے والے کہا تھا واسطے ان کے لوگوں نے کہ ان انداز بے شک لوگوں نے تاکہ ایک جمع کیا بڑا سامان واسطے تمہارے ان ناس کے نیچے لکھو اہل مکہ عبد القیس والوں نے کہا کہ بے شک اہل مکہ نے بڑا سامان جمع کیا واسطے تمہارے پر ڈرو سے آزاد ہم ایمان تو ڈرے یا ان کا ایمان بڑھا اس بات نے ان کے ایمان کو بڑھایا اور کہنے لگے اللہ و ہنسم وکیل کافی ہے ہم کو اللہ اور اچھا کھاتا مجھ سے لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ کون سا وظیفہ ہم پڑھیں میں یہی وظیفہ بتاتا ہوں اللہ و نیم وا میرا وظیفہ ہے بتاتا اللہ و نیم پھر وہ آگے کہتے منص میں کہ قرآن میں یہی ہے جو کچھ میں نے بتایا اسی فن کالا بو بے نعمات. انجام انجام کہا کہاسپن اللہ و مستقیم رہے تو انجام استقامت پاس پھرے ساتھ اللہ کی نعمت کے اور فضل کے اللہ کی نعمت اور فضل کیا وہ تجارت کی نا اللہ کا فضل ہے وہ بھی نفع ہوا اس حال میں کہ نہ پہنچنے ان کو کوئی تکلیف اور تاب ہو اللہ کی رضا کے اور اللہ تعالیٰ فغل پڑے والے انما ذالکم الشیطان شیتان مومنین بھی ذالکم کا اشارہ جائے گا عبد القیس والوں کی طرف ان کی طرف وہ جو ڈرا رہے تھے ان کو تم مومنین پر میں سوائے اس کے لیے شیطان ہے یہ عبد القیس کا قبیلہ جو مخبر ہے نا خبر دے رہا ہے مکے والوں سے سوائے اس کی یہ مخبر شیطان ہے ڈراتا ہے تم کو اپنے یاروں پہ پس نہ ڈرو تو من سے اور ڈرو مجھ سے اگر ہو تو منہ میں بلازون کلزین یوسار تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات کو تسلی دی گئی تسلی رسول اے میرے محبوب نہ غم میں ڈالیں تو اس کو بولو جو دوڑتے پھرتے ہیں کس کے اندر کفر کے اندر ان نہ بے شک وہ ہر کے نہیں نقصان دیں گے اللہ کے دین کو کچھ بھی کفر کا انجام لکھو کفر کا انجام ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہ نہ کریں واسطے ان کے کوئی حصہ آخرت کے اندر اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا ان الزی نشتر بل ایمار وہی ہے کفر کا انجام آ رہا ہے بے شک جن لوگوں نے خرید کیا کفر کو بدلے ایمان کے یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں نا یعنی ایمان کی بجائے کفر کو افطار کیا یا فطرہ تعین ایمان ہوتا ہے نہیں کل مولود یورا دلال فطرہ تو اس کو چھوڑ کے کفر پہ اس میں سب آ جاتے ہیں کافر بھی منافق بھی ہر کے نقصان دیں گے اللہ کو کچھ بھی اور ان کے لیے دردناک ہے ولا یہ سبزین کا فرو امہال مجرمین امہال مجرمین امہال مجرمین, مجرمین, مجرمین, مجرمین کا مطلب یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافر لوگ بڑی کر و فر کے اندر ہیں وہ ہیں یا نہیں امریکہ برطانیہ دوسرے کا بڑے جی جنگ جو ہیں ان کے پاس مال بھی زیادہ ہے سلطنتیں بھی ہیں یہ کیوں ہیں تو اللہ نے فرمایا یہ ہم محلت دے رہے ہیں اور شیطان کو اللہ نے محلہ دیا یا نہیں یا مر گیا ہے شیطان تو جس ذات نے شیطان کو محلت دے رکھی ہے کیا مرتا کہ دنیا دار ہے آزمائش ہے سمجھے کہ سارے کافر مر جائیں تو دار رہے گی پھر یہ تو بحث بن جائے گی حالانکہ بحث تو آگے ملنی ہے یہ سمجھ لیجیے کہ دار الطلاع ہے اور کافروں کو مہلت دی جا رہی ہے ادھر ولا یا سبند اللہ امام مجرمین اور نہ گمان کریں کافر لوگ انلی لہم خیر اللہ پہن یہاں ذرا غور فرمائیے جی بظاہر مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ دے چوکی نوملی فعل فعیل ہے نہیں لہوم اس کے متعلق تو فیل فیل کے بعد کیا ہوتا ہے او مفول ہوتا ہے نا کیا ہونا چاہیے نوم خیرن ہو نا فیل فعل ہے جار مجرو کے بعد کیا ہو خیرن ہو خیر الکڑے کا ہے, ہے؟ خیرن ہے تو اس کا جواب سنیے انّا ماں ما کلمہ حسر کا نہیں ہے انا علیحدہ ہے ماں علیحدہ ہے انا حر فضرو مشبہ بن اور یہ ماں ہے مستریا نی کو ماں مستریا یہ کلمہ حسر کا نہیں ہے ماں مستریا ہے اور نوملی لہوم ہے نا فیل اس کو تعویل مستر میں کر دے گا ماں مستریا نوملی لہوم کو کس طویل میں کر دے گا مستر کی تعویل میں کر دے گا پھر یہ منسوم محلہ اسم بنے گا انا کا یہ سمجھ آ گئی اور خیر ان کیا بنے گی خبر بنے گی اننا یہ مانا ہے انلی ما لاہوم نملی کو تعویر مستر میں کرو تو معنی یہ کرو گے کہ بے شک محلت دینی ہماری بے شک محلت دینی ہماری ان کو بہتر ہے واسطے ان کی جانوں گے یہ آ گیا نہیں کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہماری محلت دینی ان کے لیے بہتر ہے ہم محلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ گناہوں میں بڑھیں گناہوں میں بڑھیں جب گناہوں میں بڑھیں گے تو عذاب زیادہ بڑھے گا یا نہیں جو, جو بڑھتے جائیں گے عذاب بڑھتا جائے گا انما نملی لم یہ کلمہ سر کا ہے سوائے اس کی محلت دیتے ہیں واسطے ان کے تاکہ بڑھیں گناہوں کے اندر اور پھر ان کے لیے عذاب و ذلیل کرنے والا جتنی گناہ زیادہ ہوں گے عذاب زیادہ ہوگا ماکان اللہ علیہ الم حکمت ابتلا حکمت ابتلا یہ جو تکلیفیں آتی ہیں آزمائشیں آتی ہیں ان میں حکمت کیا ہے تم بتاؤ پہلے بتا چکا ہوں میں تاکہ کھرا کھوٹا علیحدہ ہو جائے یہ آزمائش کے وقت ہوتی ہے خفیص طیب سے جدا ہو جائے سمجھے جیسا جو کھوٹا ہوتا, ہوتا ہے نا وہ کام چور ہوتا ہے اور جو فرما بردار ہوتا ہے وہ سر تسلیم خم بھائی جو مزاد ہے یار میں کیوں میں وہ نہیں کرتا اسی بات سر دے دیتا ہے حکمت ابتلا نہیں اللہ تعالیٰ تاں کے چھوڑے مومنین کو اوپر اس حالت کے کہ تم اوپر اس کے ہو۔ ماں انتم کے نیچے دیکھو حالت اختلاط کون سی حالت اختلاط معنی وہ ملے جلے شیعہ سنی بھائی بھائی ہاں؟ کہ ملے جلیے. یہ ملے جُلے یہ حالت اختلاط ہے نے یہ جی کر رہا کھوٹا ملے جلے ہاں؟ تو ماں انتم کے اندر حالت کون سی ہے اختلاط کی نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ چھوڑے مومنین کو اوپر اس حالت اختلاط پہ تم اس کو اوپر ہو یہاں تک جدا کرتے ہیں اس کو خبیص کو کیسے طیب سے غماکان اللہ اضال شوب و شبو. شبو ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف نہ دیتے ایسے خود ہمیں بتا دیتے کہ یہ منافق ہے یہ خبیص ہے یہ قمیر ہے اللہ تکلیف نہ دیتے تکلیف دیتے ہیں تاکہ خبیز طیب سے جدا ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ تکلیف نہ دیتے خود بتاتے ہمیں پر تم رسول تھوڑے ہو کہ تمہارے پر وہی نازل ہوتی وہی کس پہ نازل ہوتی ہے نبی پہ اور نبی کو بھی ساری باتیں نہیں بتائی جاتی بعض باتیں بتائی جاتی ہیں دیکھو کوئی ہے شبو وہ ماک اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ تھا کہ باخبر کرے تم کو اوپر غیر کے سب کو لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں منتخب کرتے ہیں اپنے رسولوں سے جس کو چاہتے ہیں اس کے بعد لکھ لو فی الدل باز علم ال غائب آگے عبارت مقدر ہے لیکن اللہ چن لیتے ہیں منتخب کرتے ہیں اپنے رسم شاہ فی الدل باز علم سارے غیب پہ مطلع کرتے لیکن یہ لکڑی بارتل غائب یہ حوالہ میں لکھواتا ہوں بعض علم غائب معالم و تنزیل اور تفسیر مظہری کا حوالہ لکھو اور تفسیروں میں بھی ہے لیکن میں نے دو کافی سمجھے معالم اور مظہری پامن رسول وین تو منو اور اگر ایمان پہ قائم رہے تو اور تقوا اختیار کرتے رہے تو تمہارے لیے کیا ہوگا جی اجرے عظیم ہوگا ولا یا سبن اللہ جہاد کے بعد ترغیب انفاق جہاد میں یہ سارے جان ہوتا ہے تو اس سارے جان کے ساتھ اب کیا ہے سارے مال جہاد کے بعد ترغیب انفا اور ساتھ ساتھ جیتو مذمت بخل مذمت بخل پہلے میں آپ کو ترکیب سمجھاتا ہوں اس کی بھئی حادث با یا سب وہ کتنی مفولوں کو تقاضا کرتا ہے افعال قلوب اسے دو مغولوں کا غور کریں یہ اللہ ذین ہے اس موصول یب خلون بے ما اللہ من ہی سارا سیلا ہے موصول سیلا مر کے کیا بنے گا پائل بنے گا کیا بنے گا جی آپ اس کو دو مفول دینے ہیں یا نہیں تو ہوا خیر اللہ اس کے اندر جو ہے دو اشکال ہیں ایک اشکال تو یہ ہے کہ دو مفول نہیں مل رہے آصف بھائی آپ سب کے دوسرا یہ ہے کہ ہوا مبتدا ہے تو اس کی خبر خیرن ہونی چاہیے کہ ہے خیرن ہے یہ اشکال ہے اب میں اشکال کو دور کر رہا ہوں کہ من فضل ہی کے بعد لکھ لو بخلا بیما تاہم اللہ من فضل بخلاہم بخلا ثانی معذوف ہے نہ مفول اول معذوف ہے ثانی تو آگے خیرن ہے نا بخلا مفعول اول معذوف ہے یہ لکھ لیا ہے اچھا اور ہووا لکھو ضمیر فصل یہ ہوبا مبتدا نہیں ضمیر فصل ہے لا محل لها من الاراب. بخلا ہم مفعول اول معذوف ہے اور ہووا کیا ہے ضمیر فصل اور خیرن جو ہے مقول سانی, -e سانی. آپ مسئلہ حل ہو گیا یہ چیزیں آپ حضرات کو ادھر ملیں گی منظور کے پاس دوسری جگہ نہیں ملتی مسئلہ حل ہو گیا ہے اچھا اب نہ کرو بلا یا سب بننا اور نہ گمان کریں بولو جو بخل کرتے ہیں ساتھ اس چیز کے کہ دی ان کو اللہ نے اپنے فاضل سے اب نہ گمان کریں یہ لوگ بخل ہم خیر اللہ ہوا کا منع نہیں کرنا نہ گمان کریں یہ لوگ اپنے بخل کو بہتر واسطے اپنے یہ گمان کرنا چاہیے کہ بخل بہتر ہے خرچ کرے اللہ کے رابطہ نہ گمان کریں یہ لوگ اپنے بفلوں کو بہتر واپس اپنے ہوبا کا منع نہیں کرنا بلکہ وہ برا ہے بعت انجام کے کیوں برا ہے کہ قیامت کے دن اس مال کا توق پہنایا جائے گا ان کو یہ مال کس کی شکل میں ہوگا سانپ سانپ کی شکل میں پھر وہ توق پہنایا جائے گا گردن کو لپیٹ لے گا اور اس کے منہ میں منہ ڈالے گا ایسے میں سانپ اس کے منہ میں منہ ڈالے گا چبائے گا اور کہے گا آنا کن کا آنا مال ہوتا. وہ بھاگے گا کہ کنزوکا مالوں کا آنا مال سایو توک جائیں گے اس مال کا ماں کے نیچے کا لکھو ماں تو پہنا جائیں گے اس مال کا کہ بکل کیا ساتھ اس کے دن کیا مت کے آگے فرمایا میاں اب خرچ کر لوں اللہ کی راہ میں اب خرچ کرو گے تو ثواح ملے گا نا لیکن اب نہ خرچ کیا تم مر جاؤ گے سارے کے سارے مر جاؤ گے پھر مال کس کا ہوگا پھر بھی تو اللہ کا ہونا ہے تو پھر ثواح ملے گا پھر تو نہیں ملے گا یہی پھر میں بھول اللہ ہے میراث بات بات اللہ کے لیے میراث تمام آسمان اور زمینوں کا پھر بھی اللہ کا ہونا ہے بلّہ ماتمن خبر